ربیل قادر آیا ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيروا بجناحيه إلا أُمَمٌ أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال جل وعلا في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي واریت القم السلام دینا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ گزشتہ <تصفيق> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مجلس میں اس بات کے اوپر بحث کی تھی یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے دین کامل اور مکمل نازل کیا ہے اس میں اضافے کا اختیار کسی کو بھی نہیں خواہ وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا معتبر ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انبیاء کے صلوات اللہ علیہم اجمعین کو بھی دین میں کسی چیز کے اضافے اور کمی کی اجازت نہیں دی انبیاء و رسل بھی جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی کی طرف سے وحی کردہ ہوتی ہے اللہ تعالی کے حکم اور ایزن سے وہ بات کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی منشا اللہ کی مرضی شامل نہ ہو اللہ کی رضا اس میں نہ ہو تو اللہ سبحانہ خانہ نبی کی اس کو تاہی کا فوراً ازالہ فرما دیتے ہیں اور فوراً اللہ تعالی اپنے دین کو پاک صاف کر دیتے ہیں اس کی چند ایک مثالیں بھی دی تھیں مثلاً اسیرا نے بدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اصلاح کر دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے ہی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کو آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے کہا لیما عظیم تعالی آپ نے انہیں اجازت کیوں دی پھر اسی طرح شہد آپ نے کھایا آپ کی کچھ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک پھول ہے جس میں کچھ بو سی ہوتی ہے کہ اس مغافیر کی بو آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا لیما تو ما اللَّهُ اللہ اللہ نے جس کو آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ اپنے آپ پہ حرام کیوں کرتے ہیں ایسے ہی ایک نابینا صحابی عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عن وہ ایک مجلس میں پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے اس کا آنا ناپسند کیا تو اللہ تعالی نے فوراً اصلاح کر دی آبا سا وطاء اللہ انجا وایودری کا اللہ عزت کا آپ <تصفح> نے تو اسے اعراض کر کے منہ پھیر لیا ناراضگی کا اظہار کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص آپ کی بات کو سنے اور نصیحت حاصل کر لے اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لے اور وہ بندے جن کے درمیان آپ بیٹھے ہیں قریش کے بڑے بڑے سردار وہ اگر نہ بھی آپ کی بات مانے تو آپ کو کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس خود چل کے آ رہا ہے آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں اور جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے فوراً اصلاح کر دی یہ اللہ کے نبی اور رسول کی شان ہے کہ اول تو ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی اللہ ہونے ہی نہیں دیتا لیکن اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو جائے تو اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور پوری امت کے لیے اسے بھی نمونہ بنا دیتا ہے یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی عظمت ہے ان کی شان ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا کی تو ایسے ہی اللہ تعالی کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں اضافہ تو تب کیا جائے جب اس میں کسی چیز کی کوئی کمی باقی رہ گئی ہو جب اللہ تعالی کے دین میں کسی چیز کی کسی بات کی کمی نہیں ہے تو پھر کسی کو پیبند لگانے کی اور ساتھ نئی چیزیں اٹیچ کرنے کی جوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اکمل تلاکم دینا کم و اتمم تو علی کم و رولی تلاکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وہ اطم تو علی کم اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے و تو لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں یا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے تو اس آیت میں اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ دین پورا ہے دین مکمل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں مافر رتنا فلکیتابی منشی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے سب کچھ ہم نے کتاب میں نازل کر دیا ہے بتا دیا ہے اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اب اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں سے کوئی بات نہ ملے یہ اس کی اپنی کمی کوتا ہی ہے قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ وہی ہیں ایک مسئلے کا حل اگر کسی آدمی کو کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتا تو اس کے اپنے علم کی اس کے اپنے فہم کی اس کی اپنی فراست کی کمی ہے یہ نہیں کہ اس مسئلے کا حل قرآن یا حدیث میں نہیں ہے ایسا کتان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث نازل کیا ہے وہی نازل فرمائی ہے دین کو مکمل کر دیا ہے قیامت تک پیش آنے والے سارے کے سارے مسئلوں کا حل اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں رکھ دیا ہے لیکن بڑی حیرانی ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ایسا ہے جو فقہ سے ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے یا یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں اس مسئلے کا حل فہم میں سے ہمیں حاصل ہوگا سلف صالحین کی فہم اور ان کے اقوال سے قرآن حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے واللہی یہ اللہ تعالی کی آیات بیہ نات کا واضح طور پر انکار ہے اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے دین مکمل کیا ہے اور یہ سوچنے والا عجیب سوچ رکھے ہوئے ہے کہ دین مکمل نہیں تھا دین میں اس مسئلے کا حل نہیں تھا اس مسئلے کا حل اجما نے آ کے کیا ہے اس مسئلے کا حل سلف صالحین نے کیا ہے یا اس مسئلے کا حل نکالا ہے قرآن حدیث کے بغیر تو فلاں فکی نے نکالا ہے ایسی بات قطع نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے کا حل عام مولویوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ علم سے نبالا ہوتا ہے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کو بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے ان کو بہت اچھی طرح جاننے اور جانچنے والے ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیت اور قوت بھی ہوتی ہے مسائل استعمال کرنے کی مسئلے کا حل نکالنے کی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں سے مل جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث پہ موجود ہے ہاں اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں سے ملتا نہیں ملنے کی وجہ قرآن کا علم پورا نہیں اچھی طرح سے مطالعہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ زیادہ طور پر جانتے نہیں یا احادیث تو ان کے سامنے بہت زیادہ موجود ہیں لیکن فہم و فراست کا وہ ملکہ ان کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ دقیق اور باریک مسائل کا حل نکال سکے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں یہ سکول کالجز میں بلکہ سکول دور کے اندر ہی اس کی مثال آپ لے لیں جیومیٹری میں ایک مسئلہ چلتا ہے جس کو مسئلہ ہے غورس کہتے ہیں فیسا غورس ایک بڑا اچھا ذہین اور فتیم قسم کا جیومیٹری دان تھا اس نے کافی سارے مسائل اخذ کیے ہیں اور اس کے وہ دلائل دیں یہ جو فیسا غورس کے مسائل ہیں یہ طالب علموں کے سر پہ بوجھ بن جاتے ہیں اس کو بڑا مشکل مسئلہ سمجھتے ہیں تو لیکن اس مسئلے کا حل تو ہے نا اگر کوئی ماہر استاد فیسا غورس کے مسائل پڑھا دے تو طالب علموں کو وہ فیسا غورس کے مسائل بڑے آسان لگتے ہیں اور اگر پڑھانے والا بیچارہ خود وہ ڈاماڈول قسم کا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نہ اس کو پتا چلتا ہے پڑھانے والے کو میں کیا پڑھا رہا ہوں نہ پڑھنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پھر جب امتحان سر پہ آتے ہیں تو اس تار ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے چلو جی رٹا لگاؤ اس کو تاکہ امتحان میں اگر یہ سوال آ جائے تو تم پاس ہو جاؤ حالانکہ رٹا لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں اصل کام کیا ہے اس کی جو تھوری ہے اس کو سمجھنا کہ یہ کس چیز کو دلیل بناتا ہے کیسے مسئلے کا حل دیتا ہے اپنے مسئلے کے اوپر کیا دلائل دے رہا ہے یہ دو چار باتیں ان کو ذرا غور سے سمجھ لیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ایک نہیں فیصد غور اس کے سارے مسائل ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے اگر اس کو سمجھ لیا جائے ایک مسئلے کو بھی یہی کیفیت یہاں پر دینی شہری مسائل کے اندر ہے کہ اگر تو مسئلے کو اخذ کرنے والا یا ایک عالم دین نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے وہ اساتذہ بڑے ماہر اپنے فن میں پختہ راسخ اور تجربہ کار ہوں گے وہ اپنے اس شاگرد کے دماغ میں دینی مسائل کے حل کے لیے ایسے اسلوب اور ایسے مناہج اس کو سمجھا دیں گے کہ اس کے سامنے جو بھی مسائل آتے جائیں گے وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ان کا ان مسائل کا حل نکال نکال کے دیتا جائے اور پھر جو طالب علم کند ذہن کمزور دماغ کے کم ذہین ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ یہ کام کریں گے ان کو مسئل مسئلوں کی سمجھ نہیں آئے گی بس وہ کیا کریں گے جو انہوں نے سن لیا اس کو وہ یاد کر لیں گے رٹا لگا لیں گے اس سے آگے ان کو کسی چیز کا کچھ پتا نہیں ہوگا مثال کے طور پہ استاد نے سمجھا دیا برو کیسے کرنا ہے غسل کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی پڑھانی ہے یہ ان کو آ گیا اب اس سے آگے کے کوئی مسائل مثال کے طور پہ کوئی آ جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اس کے اتنے وارث ہیں اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں یہ بہن بھائی ہیں والدین ہیں بیوی ہے کیسے اس کی وراثت تقسیم ہوگی اور اس کی جو جائیداد ہے وہ دس لاکھ روپے ہے مثکن اب یہ مسئلہ اس کے سامنے نیا ہے اگر تو اس نے وراثت کی تقسیم کے جو اصول اور طریقہ کار ہے اس کو سمجھا ہوا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں وہ قرآن مجید کی آیات پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کر کے اس مسئلے کا حل نکال کے دے دے گا اور اگر اس نے وراثت کے پیپر میں رٹا مار کے وہ نمبر لیے ہوں گے تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا تو یہ ایک بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے دین میں تمام تر مسائل کا تمام تر چیزوں کا حل موجود ہے ہاں بعض لوگوں کو وہ حل قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مل جاتا ہے اور بعض لوگوں کو نہیں ملتا وہ سنی سنائی پہ گزارا کر لیتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس حوالے سے عام طور پہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس اس کے حلال ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اچھا پھر یہ کیسے حلال ہوئی جی امام آزم نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اجتہاد کر کے اس کو حلال قرار دیا ہے بھینس کا حلال ہونا بھینس کی دودھ کا حلال ہونا فقہ میں ملتا ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے عام طور پہ لوگوں کا یہ ذہن ہے اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر بھینس قرآن اور حدیث میں حلال نہیں تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی چیز کو حلال کیا ہے جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا تھا اگر انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ایک ایسے جانور کو انہوں نے حلال قرار دیا جس کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا تھا تو پھر تو انہوں نے کفر کیا ہے اور یقیناً ایسی بات نہیں ہے انہوں نے اگر یہ مسئلہ اخذ کیا ہے تو اللہ کے قرآن سے اخذ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے واضح طور پر کہا ہے اوہ کم بہیمت النعمی اللہ مایوت علیکم جتنے بھی جانور ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے چوپائے وہ سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں اللہ مایوت اللہ علیہ ہاں وہ جانور جن کے حرام ہونے کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے وہ حرام ہے ان کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں حرام ہونے والے جانور کون کون سے ہیں اللہ نے ان کا اصول بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ناب من منصبہ حرام جانور کون سے ہیں ہر وہ جانور جس کے کچلی والے دانت ہوں نکیلے دانت نوک دار وہ جانور حرام ہے جس کے نوکدار دانت نہیں ہے وہ جانور حلال ہے اب بھینس کے آپ دانت دیکھیں سب برابر ہیں نوکیلے نہیں اس طرح یہ وحشی درندے ہوتے ہیں شیر چیتا وغیرہ یا کتے کو آپ دیکھ لیں اس کے دانت نوکدار ہوتے ہیں انسانوں کی بھی یہ انیاب موجود ہیں کچلیاں جسے آپ دھا توڑنا ہو تو جن دانتوں کے درمیان چبا کے دھاگا توڑتے اس کو کہتے ہیں کچلی والے دانت گوشت خور جانوروں میں اللہ نے یہ رکھے ہیں تو انسان کے یہ کچلی والے دانت بھی اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان بھی گوشت خور ہے خیر جانوروں میں سے وہ جانور جن کے کچلی والے دانت ہیں وہ حرام باقی سارے حلال پھر کچھ جانور ایسے ہیں جن کا اللہ نے نام لے کے حرام کہا ہے مثلا گدا اس کے دانت تو سارے برابر ہیں کچھلی والے دانت اس کے نہیں ہوتے لیکن خیبر کے دن غضبہ خیبر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ ان اللہ رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے اس کا نام لے کر اللہ نے حرام کرار دے دیا ایسے ہی پرندوں کے بارے میں نے اصول بیان کیا کلوزی مکھر بنت پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ پرندہ جب اپنے شکار پہ چپٹتا ہے تو پنجے کے ساتھ چیز کو پکڑتا ہے وہ پرندہ تم پر حرام ہے اس کے علاوہ جو باقی پرندے ہیں جو چونچ سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں وہ حلال ہیں مثلا دانا وغیرہ کھانے والے پرندے یہ سارے حلال ہیں اب کچھ پرندے ایسے ہیں جو چونچ سے پکڑتے ہیں شکار کرتے ہیں لیکن وہ بھی حرام ہیں اللہ نے ان کا نام لے کے کہا ہے حدیث میں وضاحت ہے مثال کے طور پہ کوا آپ کوئی چیز پھینکیں یا کوا کوئی چیز خود اٹھائے تو وہ اپنی چونچ سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے اس کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ جانور فاست ہیں یقتلنا تلنا فل یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو قتل کر دو چاہے ہل میں ہو یا حرم میں حرم مدینہ مکہ یہ دو حرامین شریفین ہیں یہاں پہ شکار کرنا منع ہے گھاس کاٹنا منع ہے کے درختوں کے کانٹے توڑنا بھی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی اور یہاں تک کہہ دیا کوئی آدمی حرم میں موجود شکار کو بھگائے بھی نہ یہ نہ کرے کہ مدینے کی حدود کے اندر کوئی جانور مثلاً ہرن کوئی پھر رہا ہے تو اس کو یہ بھگا کے مدینے سے باہر لے جائے اور باہر نہ جا کے شکار کر لے یہ کام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے لا یو نفر لیکن پانچ جانور ایسے ہیں فرمایا یوک تل نا فل یہ جہاں بھی نظر ان کو قتل کر دو الد آ چین جس کو گد کہتے ہیں مرداخور ووا ان کا نام لے کے کہا کہ ان کو قتل کر دو تو جو حلال جانور ہوتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ ذبح کیا جاتا یہ قتل کا لفظ ان جانوروں کی حرمت پر دلالت کرتا ہے فرمایا کبے کو قتل کرو چین کو قتل کرو سیاہ کتا کالا کتا جہاں نظر آ جائے اس کو بھی قتل کر دو ایک رویت میں پاگل کتا باولا کتا پھر اسی طرح سانک اور بچھو اور چوہا نظر آئے پتل کر دو ان کے نام لے کر کہہ دیا گیا اب کبا جو ہے اس کا نام لے کے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا اصول بیان کیا کہ تمہارے لیے سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ یہ حرام ہے اب دیکھ لیں بھینس اس کا نام لے کر شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا اور جو اصول بتایا ہے شریعت نے حرام جانوروں کا یہ اس اصول میں بھی شامل نہیں ہوتی اس کے بھی کچلی والے دانت نہیں ہیں لہذا پرانے مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھینس حلال ہے تو جو جانور حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال ہے اس کا دودھ پینا بھی حلال اور جائز ہے کھال کو استعمال کرنا بھی حلال اور جائز ہی ہوگا تو کیا پتا چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بھینس کے حلال ہونے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کے حلال ہونے کی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا نام لے کر اس کا ذکر کیا جائے شریعت کا طریقہ کار ہے کہ شریعت اصول بتاتی ہے کلیے قاعدے ودا کرتی ہے قوانین ودا کرتی ہے پھر اس قانون کو فٹ کرتے جائیں جہاں جہاں قانون فٹ ہوتا جائے گا وہاں وہاں شریعت کا حکم لگتا چلا جائے گا اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ اگر ان میں سے ہر ہر جانور کا نام لے کر شریعت میں حلال حرام بتایا جاتا تو شاید کوئی آدمی ساری زندگی میں بھی صرف یہی نہ پتا چلا سکتا کہ حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے اس لیے شریعت نے بڑا آسان کام کیا ایک کلیہ بتا دیا کہ ہر وہ جانور جس کے نوکدار دانت ہوں کچلی والے دانت ہوں وہ جانور حرام ہے ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے جھپٹتا ہے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ پرندہ حرام ہے باقی سارے حلال ہیں ہاں وہ جانور جس کے نوکدار دانت نہیں اگر حرام ہوں گے تو شریعت میں اس کا نام آ جائے گا وہ چاند دیکھیں ایسے ہی وہ پرندے جو پکڑتے جھپٹتے ہیں چونچ سے لیکن وہ حرام ہیں شریعت ان کا نام بتا دے گی وہ بھی چاند دیکھیں زیادہ نہیں تو یہ دین اسلام کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے حلال اور حرام کا معیار مقرر کرنے میں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے قیامت تک کے لیے کوئی بھی ایسا مسئلہ دینی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا جس کا حل قرآن میں یا حدیث میں موجود نہ ہو ہاں کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ اس مسئلے کا حل قرآن میں کہاں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہاں ہے آپ کو خود نہیں ملتا کسی عالم دین سے پوچھیں اگر اس کو بھی نہیں ملتا تو کسی اور بڑے عالم دین سے پوچھیں جس کو پتا ہو کہ اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کے اندر ذکر کر دیا ہے ما فر رتنا فل من منشی ال یوم اکمل تلا دینا اللہ فرماتے ہم نے دین مکمل نادل کر دیا ہے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے نہ کسی فقی کا قول نہ کسی دور کے علماء کا اجما نہ صلف صالحین میں سے کسی کا قول فتویٰ اور فہم کسی چیز کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں ہاں حلال اور حرام اگر کسی چیز کو کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کرے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا اور سلف صالحین فوکائے دین محدثین کرام کے رام کے جو فتوے ہیں یہ بات پلے باندھ لیں کہ ان کے پیچھے قرآن اور حدیث کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیتے لہذا یہ مت سوچا کریں کہ اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے اس مسئلے کا حل فقہ شریف میں ہے نہیں اس مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہی ہے فقہ کس کو کہتے ہیں فقہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نام ہے یہ کوئی نئی چیز نہ زمین سے اگتی ہے نہ آسمان سے اترتی ہے قرآن اور حدیث کی جو سمجھ ہے جو فہم ہے اس کا نام ہے فقا اپنی طرف سے مسئلے گھڑنے کا نام اجتہاد نہیں ہے اجتہاد کیا ہے قرآن اور حدیث میں سے مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ اجتہاد ہے تو اللہ سبحانہ نہ ہوا کا کامل دین اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ نظریہ رکھنا کہ شاید اس دین میں فلاں بات موجود نہیں اب اس کے لیے ہم کسی اور چیز کا سہارا لیں یہ کتن غلط ہے یہ عقیدے کی منحج کی خرابی ہے صحیح عقیدہ درست منحج یہی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے اپنی وہی کے اندر کتاب و سنت میں تمام تر مسائل کا حل بتا دیا ہے ہاں اگر کسی تلاش کرنے والے کو نہیں ملتا تو وہ ایسے تلاش کرنے والے سے رابطہ کرے جس کو اس کا حل مل گیا ہے اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فس الکری ان کن تم لاتون اگر تم جانتے نہیں تمہیں علم نہیں تو ایسے لوگوں سے پوچھو جو اہلے ذکر ہیں جن کو اس بات کا معلوم ہو گیا ہے نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے اور پوچھے کیسے بل بیناتی و زبر پوچھے اور پوچھ کر اس سے دلیل بھی مانگے مولوی صاحب کے پاس جائے کہ جی مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کا کیا حل ہے مفتی صاحب اس کا حل آپ کو بتائیں گے آپ پوچھیں اس مسئلے کا جو آپ نے حل بتایا اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں اس مسئلے کا حل جو آپ نے بتایا وہ کدھر ہے حدیث میں اس مسئلے کی دلیل کہاں ہے ہمیں بھی دکھاؤ یہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے بس الو اہل ذکر انکم تم لال اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے تو اہل ذکر سے جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لو اور ان سے پوچھو دلائل اور براہین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو وہ انیب